السلام علیکم و رحمۃ اللہ له اشهد ان محمد ابن دهور ما بعده ان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مشغل كل محمد داجها الا موتث وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن من ياسل الله و رسوله فقد ظل و غواء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما غارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 اسا وربون اسا وربون بلا دنیا کی زندگی میں مال صالحہ کے ساتھ ثبقت کا شرف بڑی فضیلت ہے بڑا وجہ ہے بلند ہمتی کی دلیل ہے پورے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں کسی بلند ہمتی کہ ایک اور راستے کا ذکر فرمایا ہے ایک مجلس میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا فرمایا لوگ دین و برویہ لطناب لہو رجان المن تو ہاگا اگر دین سوریہ ستارے پر ہو اور علم سوریہ ستارے پر موجود ہو تو اس شخص کی قوم میں سے کچھ لوگ وہاں بھی جائیں گے اس علم کو لے کر آئیں گے اور ایک عزیز کے الفاظ ہیں لوقان علی ایمان و بن فوریا لتنا والا رجالم بن اگر یہ دین اور ایمان کریا ستارے پر ہو فارس کے کچھ نوجوان وہاں بھی جائیں گے پہنچیں گے وہاں سے علم اور دین اور ایمان لے کر آئیں گے یہ بلند ہمت طلب علم کے تعلق سے ہے کیونکہ علم ہی ہر عمل کی بنیاد ہے عمل کی صحت صحیح علم پر قائم ہے جن لوگوں میں طالب طالب علم کی ہمت جمع ہو اور وہ حصول علم کے لیے جد و جہد کرتے ہوں نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی لذا کے لیے انہیں آپ سے جہالت ختم کرنے کے لیے اس علم پر عمل کرنے کے لیے یہ انسان یقیناً ایک عالی ہمت انسان ہے جسے سبقت کے شرف کا شوق ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا شمار بس ساوگون ساوغون میں ہو علم تک پہنچوں رسائی حاصل کروں پر عمل کروں یہ بلند ہمت کی ایک روشن مثال ہم دین اگر ستارے پر ہو فارس کے کچھ نوجوان وہاں پہنچیں گے اور اس دین کو لے کر آئیں گے بہت علماء نے اس کا مزداق امام بخاری رحمہ اللہ کو قرار دیا ہے انہوں نے سولہ سال مستقل کے سفر کیے وقت کے محدثین کا لکھا حاصل کیا ان سے علم طلب کیا اور واپس آ کر وقت بیت اللہ میں اور کچھ وقت مسجد نبوی میں صحیح بخاری کی تعلیف کی تکمیل کی یہ ایک عظیم تحفہ امت کو پیش کیا بہت سے مشاہیر نے اس حدیث کا مزد بننے کی جدوجہد کی ہے دور دراز پہنچ کر طلب علم کیا ہے اور ایک نفیس علم ہم تک پہنچایا ہے آج تین ایسی شخصیات رحلات کا ذکر ہوگا وہ دور دراز سفر اختیار کر کے کون سا علم لے کر آئے نمبر ایک جناب جاوید انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جنہیں مدینہ میں معلوم ہوا نبی علیہ السلام نے فلاں موقع پر ایک حدیث سنائی تھی اس میں فلاں فلاں صحابی موجود تھے انہیں وہ حدیث سننے کا شوق ہوا کہ ایک ایسے صحابی سے جس نے براہ راست نبی علیہ السلام سے وہ حدیث سنی چنانچہ جو جو نام بتائے گئے وہ سب یا تو شہید ہو چکے تھے یا ان کا انتقال ہو چکا ایک شخصیت کا نام سامنے آیا اور یہ معلوم ہوا کہ وہ شام میں موجود ہیں کہ ہے عبداللہ اللہ عنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے ایک عمدہ سواری خریدی اس پر فوراً سوار ہو کر مدینہ سے شام چلے گئی اور شام پہنچ کر ان کا پتہ معلوم کیا بڑی جدوجہد کے بعد ان کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے ان کے گھر پہنچ گئے خادم کو اپنا نام بتایا کہ بتاؤ باہر جاگر کھڑا ہے پایا کہ کون جابر اس نام کے تو بہت سے لوگ حالت میں تھے اسی میں فوراً باہر تشریف لائی مخا ہوا ملاقات ہوئی جناب جابر نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا قرآن شسط میں رسول اللہ نے حدیث سنائی تھی وہ حدیث براہ راست سننے والوں میں تم بھی شامل تھی تمہارے علاوہ کوئی زندہ باقی نہیں ہے بس وہ حدیث سننے آیا ہوں جناب عبداللہ نے وہ حدیث وہیں کھڑے کھڑے, کھڑے روایت کی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ یقر گن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا قیامت کے دن برہنا بدن بغیر ختنہ کے بحمن صحابہ نے پوچھا کہ بہمن کیا ہے سود اللہ اعظم نے فرمایا ما اندہ شہ ب وہ شخص ہے جو بالکل خالی ہاتھ ہو جس کے پاس کچھ نہ ہو ہر انسان خالی ہاتھ اٹھے گا دنیا میں کوئی ہفت تکلیم کا بادشاہ کیوں نہ ہو اربوں خربوں میں کھیلنے والا بالکل برہنا ہاتھ آئے گا تہی دست کوئی درہم و دینار پاس نہیں ہوگا بالکل خالی ہاتھ فی الدین تو اللہ عزت جب تمام لوگوں کو جمع کر لے گا تو تمام اولین و آخری ارضِ محشر میں اکٹھی ہو جائے گی تو اللہ تعالی پکارے گا ندا کرے گا سعود ان ایک ایسی آواز کے ساتھ یسما مم باڑوا کما یسما مم کاروبا اس آواز کو دور اور قریب کے لوگ یکساں سنیں گے جیسے قریب کے لوگ اس آواز کو سنیں گے ویسے ہی دور کے لوگ بھی اس آواز کو سنیں گے مخلوق کی آواز میں یہ صفت نہیں ہے کسی کو پکارے بڑا جمے غفیر ہو تو قریب کے لوگ تو سن لیں گے لیکن دور کے لوگ نہیں سن پائیں گے لیکن قیامت کے روز عرض محشر میں تمام اولین و آخری جمع ہوں گے اربوں خربوں لوگ اور اللہ رب الزت ایک ایسی آواز سے ندا فرمائے گا کہ جیسے قریب والے سنیں گے ویسے ہی دور والے سنیں گے اس حدیث کے اللہ رب العزت کا کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی آواز اللہ تعالیٰ کی ندا کی ساری صفات ثابت ہو رہی ہمارا ان پر ایمان اللہ وہ کلام کیسے فرماتا ہے ندا کیسے فرماتا ہے اور اس کی آواز کیسی ہے یہ تمام کیفیتیں اللہ جانتے ہیں ہمیں جو خبر دی گئی اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اس کی ندا بھی حق ہے اور اس کی آواز بھی حق ہے اس کا کلام فرمانا بھی حق ہے اور جو چیز نہیں بتائی گئی وہ اللہ کے سپرد ہے اس کی کیفیت اللہ کے کی سپرد ہے مگر یہ ہمارا عقیدہ ضرور ہے کہ اس کی تمام صفات درجۂ کمال کو ہیں جن کو نقص نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے کسی قسم کی کمی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی آواز کے ساتھ ندا فرمائے گا کہ دور اور غریب کے لوگ یکساں سنیں گے اور اللہ فرمائے گا انل ملک میں بادشاہ ہوں انت میں عدل قائم کرنے والا ہوں بادشاہ ہوں اور عدل قائم کرنے والا ہوں آج کا دن عدل کا دن ہے آج کا دن انصاف کا دن ہے اور آج عدل قائم ہوگا جو بندہ جس چیز کا مستحق ہے اسی چیز کو پائے گا حل ملک میں بادشاہ ہوں بادشاہ ہونا میرے ناموں اور میری صفات میں سے ایک صفت انت انتان میں تیان ہوں سب سے بڑھ کر عدل قائم کرنے والے اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا من بغی جن خن کوئی جنت ہی جنت میں داخل نہیں ہوگا کسی شخص کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہیں مال صالح کا ڈھیر ہے عیدے کی قوت اور سلابت ہے بظاہر وہ جنت کا وارث دکھائی دے رہا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگی احد من آحد نارے یس لوگوں میں مظلوم اگر کوئی جہنمی اس سے اپنے کسی حق کا مطالبہ کر رہا ہو ایک جنتی ہے اور ایک جہنمی ہے اور جہنمی انسان اس کے کسی ظلم کی دہائی دے رہا ہے کہ اس نے مجھ پر فلاں موقع پر ظلم کیا تھا مجھے اس کا بدلہ چاہیے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ یہ تو جہنمی ہے کو جہنم میں جانے دو تم جنتی ہو تم جنت میں چلے جاؤ نہیں میں تیار ہوں میں نے یہاں عدل قائم کرنا ہے دونوں کو روک لوں جنتی کو بھی جہنمی کو ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ وہ جہنمی ہے جائے جہنم دونوں کو روک لوں گا میں تیان ہوں حت و قصہ ہو اس جہنمی کو اس جنتی سے بدلہ دلوا کے چھوڑوں گا احساس دلوا کے چھوڑوں گا یہ معاملہ ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ میں عدل فراہم کروں گا انصاف قائم کروں گا مالک یوم میں روزے جزا کا مالک ہوں اور پوری طرح جزا اور سزا کے نظام کی تنفیذ کروں گا ملازم باغی لہدن النار انجد خدا النار اسی طرح اگر کوئی جہنمی ہے فاسق و فاجر ہے اور اس پر کسی جنتی انسان کا کوئی مطالبہ ہے کوئی حق ہے کسی ظلم کا معاملہ ہے تو دونوں کو روک لوں گا اور عدل قائم کروں گا اور اس جنتی کو جہنمی سے بدلا دلوا کر رہوں گا حت لطم حتی کہ ایک تھپڑ کا معاملہ بھی کیوں نہ ہو اگر کسی جنتی انسان نے کسی جہنمی کو ایک تھپڑ بھی مار دیا تو میں نے اس کا بدلہ دلوانا ہے اور انصاف قائم کرنا ہے تو اس موقع پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تصویر کیسے ممکن ہوگی اور عدل کیسے قائم ہوگا ابھی آپ نے فرمایا وہ ہم کہ لوگ خالی ہاتھ آئیں گے کیا دے دلا کر انصاف قائم ہوگا جبکہ ہم خالی ہاتھ ہوں گے دنیا کا روپیہ پیسہ دنیا میں چھوڑ کر آئیں گے کہ یہ عدل کیسے دائم ہوگا اور تصویہ کیسے ہوگا حصول اللہ صلی نے شاخ رمایا بالحسناد ہی بس سیاحت قیامت کا عدل اور قیامت کا تصویہ درہم و دینار سے نہیں ہوگا بلکہ نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم سے ہوگا اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں لے لے گا اور مظلوم کو دے دے گا ظالم خواہ بظاہر جنتی کیوں نہ ہو اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور مظلوم جو کہ بظاہر جہنمی ہے اسے دے دی جائیں گی اور اللہ پوچھے گا مظلوم سے راضی ہو ہوگئے اگر وہ راضی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ مظلوم کے گناہ لے لے گا اور وہ ظالم کے سر پہ ڈال دیں گے جو شخص بظاہر جنتی دکھائی دے رہا تھا وہ حقوق کے حساب میں فیل ہو گیا ناکام ہو گیا اور دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے جہنم میں جا رہا ہے یہ حدیث حدیث قصاص کے نام سے معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلا قائم کرے گا اور عدل قائم کرے گا چنانچہ نیکیاں لانے والا دوسروں کے گناہ لے کر جہنم میں چلا جائے گا گناہوں کے بوجھ میں دبا انسان دنیا میں مظلوم ہونے کی بنا پر کہ سلا پائے گا کہ دوسروں کی نیکیاں اسے دے دی جائیں گی اور اس کے گناہ جو ہیں وہ ظالموں میں بانٹ دیے جائیں گے یہ حدیث احتساس ہے کہ سیدنا جابر نے ایک طویل سفر کر کے شام سے صحابی سے حاصل کی اور آگے اس کو بیان دیا اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری جو آخرت کی استعداد ہے آخرت کی تیاری وہ اتنی کامل ہو کہ ہم حقوق کے سارے معاملے اچھی طرح چیک کریں اور دیکھیں اور کسی پر ہم نے کوئی ظلم نہ کیا نہ مالی ظلم نہ اس کی عزت کے تعلق سے کسی کی غیبت کسی کی چغلی اور کسی پر بہتان تراضی دوسرے حدیث کا درس یہ ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ صبر سے کام لے اس کی عظیمت کا راستہ یہ ہے کہ وہ صبر کرے حتیٰ کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت اس مظلوم کو اپنی طرف سے اپنے امر سے اپنے اختیار سے عدل فراہم کرے گا اور وہ عدل بڑا عمدہ ہوگا وہ عدل بڑا شاندار ہوگا جب اللہ تعالیٰ دوسروں کی نیکیاں اس مظلوم کو دے گا اور اس کے گناہ دوسروں کے سر پہ تھوپ دے گا تو ایک مظلوم کو بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے اور یہ سوچ کر سفر کرتا رہے کہ اس کا سلا قیامت کے دن بہت عمدہ پاؤں گے اور اگر وہ اپنے بھائی کی خیر خواہی کرے اور اسے بتا دیں کہ یہ ظلم ہے اور قیامت کے دن یہ اس کے نتائج ہیں میں تمہیں نصیحت دیتا ہوں کہ ظلم سے بعد آ جاؤ یہ بھی ایک نیکی کا راستہ ہے رسول اللہ علیہ میں فرمایا کہ امس الخاق ظالماً اور مظلوم اپنے بھائی کی مدد کرو خواب و ظالم ہو خواب و مظلوم ہو صحابہ نے پوچھا یارس مظلوم کی مدد سمجھ میں آ رہا ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے فرمایا کہ تم میں نہ اس کو ظلم سے روکو ظلم سے اسے باز آنے کی نصیحت دو یہ اس کی مدد ظلم ظلمات قیام ظلم تو قیامت کے اندھیرے ہیں جو شخص دنیا میں ظالم ہوگا اسے قیامت کے دن ہر مرحلے میں اندھیروں کا سامنا کرنا پڑے گا ہر مرحلے اور بڑے وہ شدید اندھیرے ہوں گے بڑی سخت قسم کی تاریخیاں اور ظلمات راستہ نہ دکھائی دے گا نہ سجائی دے گا ظلم سے یہ اندھیرے بڑھیں گے تو اپنے بھائی کو ظلم سے روک تو یہ ایک حدیث جساس جو سیدنا سیدرفی ایک ماہ کے سفر سے شام سے لے کر آئے کتنی ان کی اعلی ہمت ہی ہے بلند ہمت ایک حدیث کی خاطر سواری خریدی سفر کیا ایک ماہ جانے کا ایک ماہ آنے کا اور یہ حدیث حاصل کی اور آگے روایت کی اللہ کے ندا کے لیے جس جس تک یہ علم پہنچا ہے اس اس کا اجر جناب جابر کو ملے گا یہ علوہ ہمتی کا اجر دوسری مثال اس علوہ ہمتی کی نبی اضران کے صحابی ابو یوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک حدیث کے سماع کے لیے مدینے سے مصر گئے وہ حدیث مصر میں ایک صحابی کے پاس تھی جن کا نام اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ میں. مصر پہنچ گئے اب اس کی تلاش کا مرحلہ تھا مصر کے گورنر ایک انصاری صحابی تھے مسلمہ بن مخلت رضی اللہ تعالیٰ میں. انہیں تلاش کرنا آسان تھا ان تک پہنچے جب مصر کے گورنر کو معلوم ہوا کہ مصر میں نبیر اسلام کے عظیم صحابی ابو ابویوب انصاری تشریف لائے ہوئے ہیں وہ ان کے استقبال کو ان کی ملاقات کو پہنچا تھا اور جناب ابویوب انصاری نے فوراً اپنی آمد کا مقصد بیان کیا کہ مجھے جلد از جلد اوپا بن عامر تک پہنچا تھا. میں ان سے ایک حدیث کا سما چاہتا ہوں جو اللہ کے پیارے پہنوں نے بیان کی تھی اکبا بن عامر نے براہ راست سنی تھی چنانچہ ان تک بھیجا گیا ملاقات ہوئی اور اس حدیث کے سماع کا تقاضا کیا جناب اکبا بن عامر نے وہ حدیث فورم سنا دی کہ اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سادارہ مبمن فی دنیا علی غربت ہے ستارہ اللہ عمر جو شخص دنیا کی زندگی میں اپنے کسی مومن بھائی کے کسی آئے پر پردہ ڈال دے اور اس کو رسوا ہونے سے بچا لے صدر کوشی کر دے اس کی کوئی معصیت ہے کوئی فسق و حجور ہے کوئی گناہ ہے کوئی نافرمانی ہے جس کا اس کو علم ہے مگر وہ اللہ کی رضا کے لیے اس پر پردہ ڈال دے اس کو چھپائے رکھے اور کسی کے سامنے بیان نہ کرے تو سدار اللہ یوم الام اللہ تعالی قیامت کے روز اس شخص کے سارے عیبوں کو چھپا لے رسوا ہونے سے بچا لے کیونکہ سطر اللہ کی خوبی ہے اللہ کی صفت ہے ان اللہ حیم ستیر اللہ حیا والا ہے اور ستیر ہے عیبوں کو چھپانے والا اور یہ شخص کسی کے عیب کو چھپا کر اللہ تعالیٰ کا فعل انجان دے رہے تو اللہ تعالیٰ کیسے ہی صرف سبا کرے گا جو البارب الزت قیامت کے دن اس کے تمام عیوب پر پردہ ڈال دیا یہ جی حدیث سنی اور وہیں سے اپنی سواری کی رکاو موڑی مدینے کی در تاکہ اور کوئی مقصد اس سفر میں شامل نہ ہو پائے حالانکہ اصرار ہوتا رہا کہ آپ رکیں ہماری ضیافت قبول کریں لیکن فرمایا کہ جو نیت لے کر آیا ہوں وہ مکمل ہو چکی اب کوئی دوسرا کام نہیں کرنا چاہوں گا تاکہ یہ پورا سفر اس ایک حدیث کے کھاتے میں لکھا جائے اور مصر کے گورنر مسلم بن مخلد رضی اللہ عنہ نے کچھ تحائف تیار کیے کہ اللہ کے پیغمبر کے عظیم صحابی تجیب لائے ہوئے ہیں ان کی ضیافت بھی ہو تحائف بھی پیش کیے جائیں مگر پتہ چلا کہ وہ تو مصر کی حدود کو کراس کر چکے پھر گورنمنٹ نے اپنے قاصد بھیجے ان تحائف کے ساتھ فوراً پہنچو اور یہ تحائف ان کی خدمت میں پیش کر کے یہ وہ صالحین سابقین جن کے علوم ہمت ہی آپ نے ملاحظہ کی ایک سطر کی ایک حدیث لینے کے لیے مدینے سے مصر آئے اور وہ حدیث سنے اور سن کر خاموشی سے واپس روانہ ہو گئے اس حدیث کو روایت کیا جو جو پڑھے گا سنے گا اس علم کو حاصل کرے گا اس پر عمل کرے گا رہتی دنیا تک اس کا عجر و ثواب ان تک پہنچتا رہے گا تبھی تو نویزہ اسلام کی حدیث ہی بات واضح ہوتی ہے کہ صدقہ کاچاریاں سب سے ایک نمایاں شکل علم نافع کی ہے فرمایا کہ سب الگ اجورم بہت فی عبور کہ سات قسم کے لوگ قبروں میں پہنچ جاتے ہیں جسم مٹی بن جاتے ہیں مگر ان, ان کا ثواب اجر پہنچتا رہتا ہے ان میں سے ایک شخص او کا علم اپنے پیچھے علم چھوڑ دے اب یہ صحابہ کی جماعت اس امت کی پہلی جماعت ہے نبی علیہ السلام سے براہ راست علم لیا مشکات نبوبت سے علم اخذ کیا پھر آگے روایت کیا صدیوں سے وہ علم چلا آ رہا ہے اور صدیوں چلتا رہے گا ادر و ثواب کا سلسلہ معقوف نہیں ہوگا وہ لوگ بڑے بابرکت ہیں جو اس سلسلے میں شامل ہو جائیں اور اس دوڑ میں داخل ہو جائیں اس قافلے میں اپنا نام لکھوا لیں محبت کے ساتھ اور پورے احترام و تعدیم اور اخلاص کے ساتھ یقینی ادیم و شا شان جماعت تیسری عالی ہمت شخصیت ابو عثمان اللہ رحمۃ اللہ علماء تعمیر میں سے اپنے علاقے میں ایک حدیث سنتے ہیں ابو ریرا رضی اللہ عنہ کی روایت سے مگر سوچتے ہیں کہ ابو ریرا موجود ہیں آج کل تو کیوں نہ براہ راس ان سے حدیث سن تاکہ صنعت کا عجوب حاصل عالی امتھی جتنے واسطے کم ہو نبیل اسلام تک اتنا ہی وہ مدارف عدیلت ہوتا تھی میں نے ایک شخص سے وہ حدیث سنی ابو ریرا کی روایت سے ابو ریرا موجود ہے کیوں نہ ان سے سن تاکہ ایک واسطہ کم ہو جائے اللہ کے پیارے پہ عمر تھا اور سند علی حاصل ہو جائے یہ محت کا شوق بھی تھا اور ان کا ذوق بھی تھا یہ بن معین رضی اللہ عنہ آخری مرض میں بڑی نقاہت کسی نے پوچھا ماتی آپ کیا چاہتے ہیں تو خواہش ہو بتائیے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ مریض کہ جی چاہتے ہیں کچھ کھاؤں کچھ پیوں کیا چاہتے ہیں کیا اشتہار ہے آپ کی رمایاں کہ دو چیزیں اگر آج مجھے مل جائیں کسی حال میں میں ان دو چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا بیت الخال مسنت الخال ایک خالی گھر مجھے مل جائے جہاں کوئی مخل نہ ہو ڈسٹرب نہ کرے اور میں وہاں تنہا ہوں نبی رحضان کی حدیثوں کا مراجہ کروں ان حدیثوں سے احکام اخذ کروں خلوت میرے تنہائی میں اور یہ علم نافع میرے توسط سے امت تک پہنچے ایک تو یہ اشتہار ہے دوسرا سنت عالی اگر مجھے معلوم ہو کہ فلاں علاقے میں ایک محدث موجود ہے جس کے پاس سنت عالی ہے اگر میں وہ سنوں گا تو میرے ایک دو واسطے کم ہو سکتے ہیں رسول اللہ علیہ بزاد تک تو میں اس کیفیت میں بھی اٹھ کے چلا جاؤں گا سفر اختیار کروں گا اور وہ حدیثیں اس سے سن کر اپنی سند کو عالی بناؤں گا ابو اس معنی کا شوق یہی تھا کہ حدیث میں نے سن لی مگر مطلب وہ ریرا موجود ہے کیوں نہ ان سے سن جا کے براہ راست وہ حدیث کیا تھی ان اللہ علموں میں حسنحد الفا الف, الف حسن مسرت احمد کی حدیث کہ اللہ تعالی اپنے مومن بندے کے لیے ایک نیکی کے بدلے دس لاکھ نیکیاں لکھتا ہے یہ حدیث جس کی صنعت کو نسرت احمد کے محقق شیخ احمد شاہر صحیح قرار دیا ہے اپنے مومن بندے کی ایک نیکی کا حجر دس لاکھ لکھتا ہے تو جناب ابو عثمان مان نہ دے اس حدیث کہ سما کے شوق میں ابو رضی حریرا خدمت میں جانے کے لیے تیار ہوئے انہیں اطلاع ملی کہ اس سال ابو حریرا حج کرنے آ رہے ہیں انہوں نے حج کا ارادہ کر لیا حالانکہ حج کا قصد نہیں تھا مگر اس حدیث کے سما کے لیے حج کا پروگرام بنا لیا حدیث بھی سنیں گے اور حج بھی کریں گے ایک ہی سفر سے توہرا فائدہ حاصل ہوگا جہاں حج کو پہنچ گئے ابو ریرا بھی موجود تھے ان سے لکھا کیا اور اپنی آمد کا مقصد بیان کیا کہ حج کا پروگرام تو نہیں تھا مگر آپ کے پروگرام کی عناط میں نے بھی بنا لیا اصل مقصود وہ حدیث سننا ہے جو میں نے فلاں شخص سے سنی ہے آپ کے واسطے سے ابو رحرا نے فرمایا کہ وہ یہ حدیث ضبط نہیں کر سکا اور آپ کو صحیح نہیں سنا سکا حدیث یوں ہے کہ ان ملح کو لحاف المومن پھر حسن الف, الف الف حسن اللہ رب الزر بسا ایک مومن بندے کو ایک نیکی کے بدلے بیس لاکھ نیکیاں دافر پاتے بیس لاکھ گنا اس کو بڑھا دیتا ہے حدیش جو میں نے خود اللہ کے پیارے سنی ہے اور اس, اس کی صنعت کو بھی شیخ احمد شاکر نے صحیح قرار دیا ہے اب اس معنی دیکھ کو دیکھا کہ ایک عمل پر بیس لاکھ نے کیا تو نے فرمایا تو اللہ کا یہ فرمان کیوں نہیں سنتے کیوں نہیں پڑھتے جو بندہ اللہ کو قرض حسنا دے گا مال کی شکل میں یا کسی بھی عمل کی شکل میں اللہ اس کو ادافن کثیرہ بڑھا دے گا کثیر اور اللہ کے کثیر کو محدود کر سکتے ہو ابو ریرا کا ایمان ہے کہ اللہ کا کثیر کم از کم بیس گنا بیس لاکھ گنا ہو اس کے ہاں اجر کی کمی نہیں ہے اس کی ادا میں کمی نہیں ہے وہ ان تک وہ حسن الدا وہی اس ملو اجر عظیم ہے بندہ اگر ایک نیکی لائے گا اللہ اس کو بڑھا دے گا بڑھا دے گا بڑھا دے گا, گا مزاح کمانا بڑھاتے جانا کئی گنا بڑھاتے جانا اور اس کے ساتھ وہی عظم اللہ دونوں اللہ اپنی طرف سے اجر عظیم ادا فرمائے گا بندہ ایک نیکی ایک چل تو اللہ تعالیٰ جس اجر کو اجر عظیم کہہ رہا ہے وہ اجر کتنا بڑا ہوگا ایک بندے کا فہم اس کا احاطہ کر سکتا ہے احاطہ نہیں کر سکتا لہٰذا ہمارا اللہ کے نبی کی اس فرمان پر پورا یقین اور ایمان اور پورا ایفان ہے کہ ایک نیکی پر بیس لاکھ گنا اجر بھی مل سکتا بندہ اگر اس وقت اخلاص کی عجیب کیفیت میں ہو اللہ کی خشیت کا عجیب عالم ہو تعلق باللہ کی عجیب کیفیت ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بہت زیادہ ہے کوئی کمی نہیں ہے جس کی ایک اور دلیل وہ شخص ہے جو قیامت کی دن آئے گا اور اپنے ناما اعمال کو دیکھ کر خود ہی جہنم کی طرف بڑھ جائے گا ننانوے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے اس کا کیا حساب میں دوں خود ہی اپنا رخ جہنم کی طرف کر لے گا اللہ اس کو ندا دے گا میرے بندے میرے پاس تیری ایک ڈیکی ہے تو میرے پاس تو آ, تیری ایک نیکی میرے پاس ہے میں نے سنبھال کے رکھی کوئی ایک چھوٹی سی پرچی بندہ خود کہے گا سجا بے تھا سجل چھوٹی سی پرچی ان تفاتر کا کیا مقابلہ کرے گا اور اللہ فرمائے کہ اس کو دولو تو لو جائے گا تو ایک نیکی بھاری پڑ جائے گی اور وہ بیس دفاتر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ ایک پرچی کیا ہے اللہ الہ الا اللہ اللہ تعالی کی توحید کی گواہی اس بندے نے کتنے پختہ ایمان سے دی ہوگی کتنے یقین کے ساتھ اللہ کو کیسی پسند آ گئی کہ اللہ نے وہ نیکی سنبھال دی اور ایک ہی نیکی نے گناہوں کے 99 دفاتر کے پرخے اڑا دی ہر دفتر ہر رجسٹر تا حد نگاہ ہو گئی صحیح عدیض کے الفاظ اور ایک پرچی اس کے مقابلے بھاری پڑ جائے گی اور کوئی بندہ کامیاب قرار پائے گا اپنے اخلاص کو تعلق اللہ کو اپنے حرص کو اپنی خشیت اور عنابت کو اتنا بیدار رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک عمل ایسا پسند آ جائے کہ وہ بیس بیس لاکھ گنا بڑھ جائے تبھی تو کچھ لوگوں کے نام اعمال نیکیوں کے پلڑے بھر جائیں گے کیسے بھریں گے حالانکہ ایک پلڑے میں ساتوں آسمان سما سکتے ہیں ساتوں زمینیں سما سکتی ہیں آپ صرف ایک آسمان کو دے کر تصور کر لیں کہ ایک آسمان میری نیکیوں کو بھر سکتا ہے لیکن وہ میزان جس کا ایک پلڑا اس میں ساتوں آسمان اور سارے فرشتے ساتوں زمینیں اور ساری مخلوقات سما سکتے اور بعض بندوں کے اعمال اسے ایک پرلڑے کو بھر دیں گے فرشتوں کی صدیوں کی نیکیاں جو فرشتے میزان کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے معنی فرشتوں کا فہم یہ ہوگا کہ ہماری صدیوں کی عبادت بھی اس پرڑے کو نہیں بھر سکتی تو وہ کون بندے ہیں جن کی نیکیوں سے یہ پرڑا بھر جائے گا یہ اس کی شکل ہے بعض بندے یقیناً ایسے پختہ ایمان کے ہوں گے ان کی حرص اور ان کی طلب اتنی جواں اور بیدار ہوگی ان کا تعلق بلّہ اتنا پختہ ہوگا اور ان کی اناوت اتنی سری ہوگی کہ اللہ کو ان کی ایک نیکی ایسی پسند آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اسے بیس لاکھ گنا بڑھا دے گا تو یہ سابقین کے اوصاف میں سے نبیل اسلام کی حدیث ہے اکیلے ابو بکر کا ایمان اگر پوری دنیا کے ایمان کے ساتھ تولا جائے انبیاء کے علاوہ تو ابو بکر کا ایمان پوری دنیا کے ایمان پر بھاری ہوگا کیا وجہ ہے نمازے روزے سب کچھ سب ادا کرتے لیکن یہ اس تعلق اور حرص کی پختگی ہے اللہ کی طرف انامبت کی پختگی ہے یقین کی پختگی ہے اس یقین کو حاصل کرو اور عوام کی صحبت میں اور اس تیکن کو سیکھو اس طاقت کو سیکھو اور اس طرح پختگی کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لو تو یقیناً یہ ایک تعلق جو ہے جس اجر کثیر کا باعث بن سکتا ہے کہ ایک نیکی پر بیس لاکھ نیکیوں کا اثر ندی اسلام کے فرمان کے مطابق اب عثمان النہدی نے حج بھی کی اور یہ حدیث بھی سنی اور اس کو آگے روایت کیا اس ایک حدیث کی خاطر طویل اور ابھی سفر اختیار کیا اور یہ حدیث حاصل کر کے لائے آگے روایت کیا اب یہ حدیث امت تک پہنچی ہوئی ہے لوگ پڑھ رہے پڑھا رہے سن رہے سنا رہے عمل کر رہے اس حدیث کے مطابق اپنا ایمان اور یقین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک عظیم صدقہ جاری ہے تو عالی ہمت لوگوں کا یہ قسط یقیناً بڑا عدیم شان ہے اور نبی علیہ السلام نے اس کی انتہا یہ بیان فرمائی کہ لو لوکان دین سوریہ من لطنا فارس اگر دین سریا ستارے پر پہنچ جائیں تو فارس کے کچھ نوجوان وہاں بھی جائیں گے اور دین کو حاصل کریں گے سیاستہ کے سارے مؤفین فارسی تھے امام بخاری فارسی تھے امام مسلم ابو داود نسائی ترمزی ابن ماجہ سب فارسی تھے اور انہوں نے طویل و حری سفر اختیار کیے اور حدیثوں کو جمع کیا اور یہ مجموعے ہم تک پہنچائے دنیا پڑھ رہی اور پڑھا رہی اور قیامت تک یہ قائم رہیں گے یہ ایک عظیم سبقہ جاری ہے تو علم کے میدان میں کہیں نہ کہیں داخل ہو جاؤ کہیں نہ کہیں سے آ جاؤ خواہ ایک متعلم بن کر خواہ عالم بن کر مشتمل بن کر یہ اور طلبہ سے محبت کرنے والا بن کر یا ان کا خادم بن کر یہ سلسلہ بڑا عدیم شان ہے ب توفیق اللہ تعالی اللہ باغ ہمیں ان شاہ سوار لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے جو کسی کافلے کا قصد کر کے ان میں شامل ہو جائیں حبیب ایک صالح مرد تھے نوجوان تھے ان کی والدہ انہیں قیام الدین کے لیے جگا دی اور یہ الفاظ کہتے بیٹے حبیب اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ صالحین کے قافلے ایک ایک کر کے روانہ ہو چکے بس میں اور تو باقی رہ گئے اٹھو تاکہ ہم بھی کسی قافلے کو پکڑ لیں اور ان میں شامل ہو جائیں تو کسی قافلے کو تلاش کر لو اور ان میں شامل ہو جاؤ عمل صالح کے ساتھ یہ ایک عظیم تعلق بلّہ ہوگا ایک عظیم نیکی ہوگی اور طلب کی وہ سچائی ہوگی جو اللہ کے ہاں بڑی کارگر اور بڑی کارآمد ہے صدقہ آج کے آمد کا دن صرف صادقین کو ان کا صدق نفع دے گا جن کا تعلق بلّہ سچا ہو عقیدہ سچا ہو ایمان سچا ہو عمل کے سچے ہو گفتار کے سچے ہو تعلق بلّہ کے سچے ہوں وہ صادقین ہیں اور ان کا صدقی ان کو نفع دے گا اللہ بات توفیق قطع فرما دے اقور بس اخر اللہ الحمد للہ وسلات وسلام علیہ رسول اللہ وباد سوال ہے کہ جی ایک حدیث برباد ہو گیا وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے یہ حدیث صحیح ہے نبی السلام سے صحیح سنت ثابت ہے تو کوئی جھوٹ بولنے لوگوں کو ہنسانے کے لیے بعض اپنے فرضی حصے سناتے ہیں تاکہ لوگ ہنسیں اور اس طرح کے بہت سے اداکار فنکار موجود ہیں جو اس طرح لوگوں کو جھوٹا ہسانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جی بڑی شدید بعید ہے کہ جو لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولے اس کے لیے بربادی اور لائنت ہے تو اللہ پاک ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے بیماروں کے لیے دعائیں صحت کی اپیل ہے اللہ تعالیٰ تمام بیمار بھائیوں اور بہنوں کو صحت کام اللہ عاجل فرماتے ہیں اور آج کا اعلان ایک بڑا اہم اعلان ہے مدرسہ عربی کے دارالقرآن والحدیث یہ ضلع دادو میڑ میں یہ ادارہ واقع ہے جب یہ قائم ہوا تھا تو اس کا تعلق جماعت احناف سے تھا مگر اس کے مؤثر قائم کرنے والے بہت بڑے عالم اور ان کے بیٹے قاری سعید صاحب احمد للہ سعودی عرب میں مسلک کے جس میں داخل ہوئے اور پھر یہ ادارہ سلفی ادارہ بن گیا عادل حدیث جماعت اس کی نگران بن گئی پھر جو پرانے معابنین تھے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا یہ ادارہ اب بھی قائم ہے اور اس ادارے کی خصوصیت یہ ہے کہ سندھ بھر میں جو قرآہ کی خدمت ہے یہ ادارہ بحمد ادا کر رہا ہے یہاں شعبہ حفظ بھی ہے اور شعبہ قراد اور تجوید بھی ہے خود قاری شرید الرحمہ اللہ سندھ میں تجوید کے ایمان تھے اور ان کے بیسویں شاکر فارغ ہوئے یہاں سے اور آگے ان شاگردوں کے شاگرد الحمد للہ کام کر رہے ہیں اور سندھ بھر میں یہ خدمت انجام دے رہے ہیں یوں یہ ادارہ بہت زیادہ توجہ اور عنایت کا مستحق ہے پھر شعبہ حفظ کے ساتھ ساتھ شعبہ خطب بھی ہے اور شعبہ علوم اسلامیہ بھی ہے جو اللہ کی فدر سے قائم ہے ہمیں کئی بار یہاں جانے کا موقع ملا شرف حاصل ہوا اور یہاں کے بھی ہم نے بحمد اللہ طلبہ طلباء علماء کے ساتھ بیٹھے بڑا ایک عدیم ادارہ ہے اور ایک طرف بیٹھ کر اپنا کام انجام دے رہے تو آج ساتھی یہاں موجود ہیں آپ ان کے ساتھ تعاون کیجیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس وقت بھی ایک سو پچاس کے قریب طلباء اس ادارے میں زیور تعلیم سے اور راستہ ہو رہے ہیں تو آپ تعاون کرتے جائیے گا اللہ پاک اخلاص دے اور صدقہ جاریہ کے طور پر علم کی سرپرستی کے طور پر اس تعاون کو قبول فرمائے ان الحمد اللّہ نحمد ہو و ونعوذ بالله من شهور انفسنا وسيئة عمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أبده ورسوله أما بعد فإن أصبق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشبع الأمور محدثاتها وكل موضسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يدعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يع الله ورسوله فقد ذل zone غذاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في كان ل鉛 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد distract ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو وفشأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وانته خير الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين الله عليه وسلم بجعلنا منهم ضغط المن حضرتنا محمد صلى الله عليه وسلم منهم ربنا تقبل منا إنك أنت السمير عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله